السلام علامہ جی. جی. طالب الرحمن صاحب جی یہ بات السلام علیکم جناب جی طالب الرحمن صاحب جی حضرت ایک دو پیچیدگیاں ہیں وہ تو ذرا مہربانی فرمائیں یہ شاخ الاسلام صاحب کی کتاب ہے بیان الطلبیس الجہمیہ اس کی جلد اول اور صفحہ نمبر 661 پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگر ایسی چیز کی طرح محتاج کہا جائے کہ جو چیز اس کے مشیت اختیار کے ساتھ ہو تو یہ استقمال بالغیر استقبال بالذات ہوگا یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح محتاج ہے یہ بات ٹھیک ہے جی ایسا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوط کی طرح مفارد. تو یہ عبارت آپ دیکھ لیں آپ کے پاس بیان جامعہ ہوگی جی ادار جی العثمانیہ والوں کی صفحہ نمبر 661 سو اکسٹھ پہلی جلدی اچھا یہ مسئلہ جو استقمال بلغیر کا ہے یہ تو آپ سمجھتے ہوں گے نا جنبیشتا. جی, جنبیشتا. جی؟ جنبیشتا. تو وہ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں والمفتا ذاتی فضا المرقی تو کائنات ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کے امر مشیت کے ساتھ ہے تو اس کے طرف اللہ تعالیٰ کو محتاج کہنا حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو اس کی ذات کی طرف محتاج کہنا تو غنی المین اور اللّہ تعالیٰ سے کوئی محتاج مخلوق کا کہنا آ, تو یہ تو شرک ہے کفر ہے سری کفرا ہے یہ اس میں تو امت کا اجماع ہے جی اب پھر کتنی دیر بعد ہم جناب کو تکلیف دیں اور دو تین سطر اوپر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ امور وجودیہ اس کے لیے یہ ثابت کرنا یہ کمال ہے عمر آدمیہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کمال نہیں ہوتا لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہوں گنی آتی فلان یہ عمور آدمیاں ہیں ان میں کوئی کمال نہیں ہے جی اور یہ ایک بات یہ بھی اسی کتاب میں لکھی ہوئے کہ اللہ تبارک ہے تو مچھر پر بیٹھ جائے جی ذرا یہ مہربانی کرنا پھر کس کتنے بجے تکلیف دیں آپ کو جمعہ کے بعد دیں کالیسی اسی وقت بڑی مہربانی ہم انحصار کریں